اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام وسلام سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدن و مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو پچھلی نشست میں شروع کی تھی ہم نے ابو سی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ سب سے پہلے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اخلاق کے معاملے میں اور کردار کے معاملے میں اور نصب کے معاملے میں اور ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ترین ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب فرمایا کنانا میں سے قریش کو اور پھر قریش میں سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا اسی طرح حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا پھر اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو پھر کنانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور آخر کار بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا یہ ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر پوچھا میں کون ہوں تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ہاشم ہوں اور اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا پھر قبائل کو منتخب کیا مجھے بہترین قبیلے میں رکھا پھر خاندانوں کو چونا. مجھے بہترین میں میں قرار دیا لہٰذا میں نصب کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہوں اور فردن بھی تم سب سے میں بہتر ترمزی شریف اور یہ قدرتی بات ہے کہ چونکہ آپ پہ نبوت ختم ہو گئی اور آپ امام العبیا بھی ہیں اور آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں تو قدرتی بات ہے کہ آپ سے زیادہ بلند نصب بلند مرتبہ مخلوق میں کوئی ہو نہیں سکتا آپ کا جو شجرہ نصب بیان کیا جاتا ہے ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کا شجرہ نصب عبداللہ سے شروع کر کے آدم علیہ السلام تک پورا بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے اس میں آپ کا اپنا کال بھی موجود ہے گوکو اس کال پہ کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں ہم وہ کال بھی پیش کریں گے اور وہ اعتراض بھی پیش کریں گے اور اس کا جواب بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تو ادنان تک جو آپ کا شجرہ نصب ہے وہ متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ صحیح ہے اور یہ بات کئی احادیث سے پتہ چلتی ہے ادنان سے اوپر جو نصب بیان کیا جاتا ہے اس میں علماء کے درمیان بھی اور مورخین کے درمیان بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس کے مطابق حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو نسل نگار ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے اب یہ جو قول ہے یہ آپ کی کتاب البدایہ و سے ہے اب اس پہ اعتراض یہ آتا ہے کہ البدایہ الوداع و تو تاریخ کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب تو ہے نہیں اور اس میں صنعت جو ہے اس کے مطابق تحقیق بھی نہیں ہوئی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے جو تفصیل تبری میں آئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرا نسب ادنان تک پہنچ جائے تو وہاں پر رک جانا اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفسیری حدیث ہے یہ محدث کی کوئی سند کے ساتھ آئی حدیث نہیں ہے اس لیے اس پہ اعتبار کیوں کیا جائے تو بات یہ ہے کہ بہت سی یہ بات درست ہے کہ جو تاریخی روایات ہوتی ہیں ان کی سند عام طور پہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کی صحت جانچنا ممکن نہیں ہوتا اور یہ پتہ کرنا کہ یہ سند صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا متواتر ہے یا ضعیف ہے یا من گھڑت ہے یا بے سنت ہے یہ ساری جو اس کی تحقیق ہے وہ ممکن نہیں رہتی اور شکوک پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کا بڑا آسان سا جواب ہے اگر کوئی چیز کوئی سند ضعیف بھی ہو کوئی روایت بے سند بھی ہو کوئی ہمیں بالکل پتہ بھی ہو کہ یہ جو ہمارے پاس روایت ہے یہ حدیث ہے اس کے معتبر ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن وہ بات ہمارے سامنے ہو تو ایسی صورت میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سندن وہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کے الفاظ اس کا متن وہ بالکل درست ہے اب جس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے نا چیز کو شوق پیدا ہوا جو ہماری پرانی کتابیں ہیں ان کو دیکھنے کا کیونکہ نئی کتابوں میں تو بڑا کچھ آ گیا ہے تو تاریخ میں ابن خلدون ہو ہو ہو گئے ابن کثیر ہو گئے گئے تبری وغیرہ وغیرہ جب ان کو دیکھا تو ایک حیرت یہ ہوئی کہ ادنان سے آدم علیہ السلام تک نو شجرات تو مجھ چیز نے اپنی آنکھ سے دیکھ رکھے ہیں اور ایک مورخ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ایک مورخ نے اپنی کتاب میں آٹھ نو شجرات بیان کیے کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ہے نصر نامہ ادنان سے آدم تک پھر آگے کہتے ہیں کہ, مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ہے عدنان سے آدم تک وغیرہ وغیرہ تو نو دس کے قریب تو ہماری نظر سے گزر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ تو پتا نہیں کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی صحیح ہے بھی یہ سارے ہی غلط تو جب اس طرح کی صورت حال ہو اور اصل بات سامنے ہو بالکل روز روشن کی طرح ہو تو ایسی صورت میں اگر بے سند حدیث بھی کوئی آ رہی ہو تو اس کو ہم قبول کر لیں گے کیونکہ وہ چیز ثابت ہو رہی ہے یا اگر حدیث میں ایک کمزوری ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ وہ بات ثابت ہو رہی ہے تو آپ بڑا محتاط رہیں آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ اور بہت سے لوگوں نے بہت سی کمپنیوں نے بہت سے اداروں نے پورے پورے شجرے بڑے خوبصورت بنا رکھے ہیں اور تبرک کے نام پر اس کو بیچتے ہیں اور نادان مسلمان ہمارے بھائی بہن وہ جو ہے جوش میں آ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ خرچہ کرتے ہیں وہ پورے پورے چارٹس اور پورے پورے شجرے خریدتے ہیں تو یہ آپ کو ارض کر دیں کہ شجرائے جو بھی آپ لیں عدنان تک درست ہے عدنان سے پیچھے کوئی کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ اصل شجرا کیا لطف کی بات بتائیں کہ جو شجرات مجھے ناچیز نے دیکھے ہیں اس میں ایک شجرا تو ایسا ہے جس میں عدنان سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک صرف چار یہ پانچ لوگ ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بالکل لوگ لوگ ہاں معلوم ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدنان تک اور ان دونوں کے درمیان بیس لوگ ہیں اور یہ بات بالکل طے ہے ادنان سے آگے شجرا جب جاتا ہے تو حضرت علیہ السلام تک جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا اور اسماعیل سے پھر آگے عدنان تک اور عدنان سے بالکل متفق کا اور درست اور صحیح شجرا ہم آپ سب بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تاریخی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے والد عبداللہ انتہائی حسین نوجوان تھے اور نیک سیرت اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ جب حاملہ ہوئی تو آپ کے والد جو ہیں وہ کسی تجارتی سفر پہ تشریف لے گئے تھے اور وہ وہیں پہ واپسی پر ان کا راستے میں انتقال ہو گئے اور عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ بچے کو شروع کے کچھ وقت کے لیے وہ بھیج دیتے تھے صحرا کے اندر تاکہ اصل جو عرب تہذیب ہے اور تمدن ہے اور زبان ہے اس کی عادت ہو جائے بچے اور جو شہروں اور بڑے قصبوں کے اندر جو خرابیاں اور خرافات آ گئی ہیں ان سے بچہ کم از کم بنیادی تربیت کے معاملے میں بچ جائے تو اسی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی پرورش شروع میں کچھ سال حلیمہ سادیا نے کی لیکن ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سوبیا نام ہے انہوں نے بھی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی دودھ پلا ہے یعنی چچا بطیجہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں لیکن رواج کے مطابق ان کو دیہات میں بھیجا گیا تاکہ خالص عربی ماحول میں کچھ سال وہ گزار سکیں وہاں پہ آپ جب گئے تو یہ بہت ہی کمزور گھرانہ تھا حلیمہ سادیہ کا بہت ہی کمزور گھرانہ تھا ہر لحاظ سے غربت بھی بہت زیادہ تھی مسائل بھی بہت زیادہ تھے لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے کر گئیں تو بے تہاشا برکت اس گھر میں آگئی وہ جانور جو دودھ نہیں دیتے تھے انہوں نے دودھ دینا شروع کر دی جو کم دیتے تھے انہوں نے زیادہ دینا شروع کر دی اور کمال کی خوشحالی جو ہے پھر اس گھرانے نے دیکھی پھر اس کے بعد چار سال یا پانچ سال کی عمر تک وہاں رہے اور پھر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ان کو واپس فوری طور پہ بھیج دیا گیا اور پھر آپ کی والدہ نے پرورش کی اور جب آپ تقریباً چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ان کو ننیال کی طرف لے کر چلی ان سے ملوانے کے لیے اور واپسی پر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا بہت بیمار ہوئی اور جو جگہ ہے اس کا نام اب وہ بتایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کا انتقال ہو گیا والدہ کی وفات کے بعد آپ کی تربیت جو ہے اور کفالت جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المتلب نے اس کا ذمہ اٹھایا جو قریش کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اب جب تقریباً آٹھ سال کی عمر ہوئی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جب ہم آٹھ سال کہتے ہیں تھوڑا بہت تاریخی روایات ہیں ہلکا پھلکا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تقریباً آٹھ سال کے قریب جب عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی اور ابو طالب نے بھی آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو شروع کا دور تھا اس میں کافی آپ نے تکالیف برداشت کی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ جو ماحول تھا وہ ماحول یہ تھا کہ اس کے اندر قبیلہ قبیلے میں خاندان اور وہاں پہ آپ صرف اس صورت میں رہ سکتے تھے جب آپ کے سر پر کسی قبیلے کا یا کسی خاندان کا ہاتھ ہو ورنہ آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں آپ کے لیے وہاں پہ آپ کے لیے رہنا بھی مشکل تھا آگے چل کے ہم دیکھیں گے ایسی ایک صورتحال ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر اب یہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہم نے کہا ہوا جس کی وجہ سے آپ کی رضائی والدہ نے فوری طور پر ان کو واپس بھیج دیا وہ ہے شک کے صدر اس کو کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ دو نشانیاں ہم آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہیں ایک شک صدر ہے اور ایک نبوت مبوت صدر ایک دفعہ نہیں ہوا شکے صدر دو دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ تو وہاں ہوا کہ آپ کا سینا مبارک جو ہے فرشتے آئے انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چیرا اندر سے قلب مبارک نکالا اور دل کو نکال کے زمزم سے دھویا اور اس میں حکمت اور معرفت بھر دی اور اس کے بعد دل کو قلب کو اصل جگہ پہ رکھ دیا اور سینہ دوبارہ بند کر دیا یہ ایک کمال کی روحانی تطہیر ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ نبوت کے اعلان کی تیاری ہے ایک طرح کی لیکن اس واقعے سے آپ کی رضائی والدہ گھبرا گئی بہت زیادہ اور یہ آپ کا جو نشان تھا یہ باقاعدہ یہاں سینہ چیرے جانے کا نشان ساری عمر رہا ہے آپ کا. تو آپ کو اس وجہ سے گھبرا کر انہوں نے فوری طور پر واپس بھیج دیا دوسری دفعہ شکے صدر ہوا تھا معراج کے واقع وہ انشاءاللہ جب معاج کے واقعے پہ آئیں گے تو اس وقت ہم سود بھر ابھیان کریں گے مہرے نبوت اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے ہم نے بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت اور یہ بڑا منفرد سا نشان تھا اور سرخ رنگ کا گول نشان تھا اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً انڈے کی زردی کے برابر اس کا سائز تھا اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کی مدد سے کئی لوگوں نے آپ کے نبی ہونے کو تسلیم کیا یہاں تک کہ جب پہلا سفر آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا تقریبا 12 سال کے غالباً تیرہ سال کے قریب عمر تھی آپ کی آپ نے وہ سفر کیا شام کی طرف تجارت کے غر سے جب آپ لوگ گئے تو وہاں پہ راستے میں ایک مقام تھا اس کا نام ہے بسرہ ہمارے ہم اس کو بھی بسرہ پڑھ دیتے ہیں جو کہ غالباً عراق میں کوئی شاید علاقہ تھا بسرا یہ بسرا نہیں ہے شام کی طرف جو علاقہ ہے وہ بسرا نہیں ہے وہ بسرا. بے اور ہے آگے. بسرا وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب تھا راہب جیسے عیسائی جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں اس نے آپ میں عجیب سی کچھ نشانیاں دیکھی اس نے دیکھا کہ موسم بالکل صاف ہے لیکن آپ کے اوپر ایک بادل ہے جو سایہ کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو درخت تھوڑا سا جھک جاتا ہے تاکہ آپ پہ زیادہ سایہ پڑے جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس کی نظر کسی نہ کسی طرح اس مہر نبوت پہ بھی پڑ گئی اس نے فورن پہچان لیا کہ یہ ساری نشانیاں جو پرانی مذہبی کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں تو اس نے فوراً آپ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو خاص طور پہ یہودیوں سے بچانا کیونکہ اگر انہیں اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس کو ضرور نقصان پہنچائیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے یہودیوں کی جو دشمنی تھی اس میں تکبر کا انصر بہت زیادہ تھا ان کے نزدیک نزدیکسماعیل کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے تکلی... ان کے نزدیک یہ قابل برداشتی نہیں تھا ان کا یہ تھا کہ حضرت یاقوب سے آگے جو نسل چلی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس سے آخری نبی کیوں نہیں آیا یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہی اصلی نبی ہے اور یہی آخری نبی ہے اور یہی ہے جس کا ہم انتظار کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سیرت النبی میں, میں ایک قصہ ملتا ہے کہ دو یہودی بھائی تھے کہا کا ایک بھائی نے دوسرے کو کہ تم جاؤ اور تحقیق کرو کہ کیا اس میں وہ نشانیاں ہیں تو وہ جب وہ گیا تو اس نے وہ نشانیاں پائی وہ واپس آیا اس نے آ کے اپنے بھائی کو کہا کہ اس میں تمام وہ نشانیاں موجود ہیں اور وہ واقعی وہی نبی ہے اس کے بھائی نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے کہا مرتے دم تک اختلاف کروں گا تو ایک زد تھی اور اس زد کی وجہ سے آپ کو جانتے ہوئے آپ کو پہچانتے ہوئے اس نے یہودیوں نے انکار کیا آپ پر ایمان نہیں لائے اب آپ کا مزاج شروع سے ہی بڑا زبردست بچپن ہی سے نہ کبھی جھوٹ بولنا نہ کبھی کوئی دھوکے کی بات کرنا نہ زبان سے کو خدا نخواست اللہ معاف کرے کوئی کسی قسم کے غلط الفاظ نکلنا اور خدمت خلق کا شوق اب جب آپ کی عمر تقریباً بیس سال ہوئی جب مکہ میں ایک عجیب و غریب واقع ہوا کہ کوئی تاجر تھا اس تاجر کا یمن سے آیا ہوا تھا مظلوم اسے ہم کہیں گے اس تاجر کے ساتھ اس کا سامان جو ہے وہ لیا گیا اور ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا گیا اور کوئی اس تاجر کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا یہی بات ابھی ہم نے بتائی تو اس ظالمانہ واقع کے بعد ہوا یہ کہ مکہ میں جو بڑے لوگ تھے ان بڑے لوگوں میں سے جو باثر لوگ تھے کچھ لوگ جن کو کچھ تھوڑا سا خدمت خلق اور تھوڑا بہت خوف خدا تھا وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ ترتیب دیا اور اس معاہدے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی کو ظلم سے روکا جائے گا جو انصاف ہے اس کی کی میں کسی قسم کی کوئی بھی مسلحت جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس معاہدے کو ترتیب دینے میں حصہ لیا یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ اگر اسلام کے دور میں بھی ایسا معاہدہ ہوتا اور وہ لوگ مجھے بلاتے تو میں ضرور اس میں شرکت کرتا تو باقاعدہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے مزاج کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ ظالم جو ہے اسے اس مظلوم کو بچایا جائے اور معاشرہ جو ہے اس کو پکیزہ نیک اور صاف ستھرا رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ یہی دین اسلام کی بھی بنیادی تعلیمات میں بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں و توفیق بخشے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو ڈھالے آمین وہ صلی اللہ خیر کے ہی مولانا محمد اجمائین